إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَاَقُولُوا قَوْلًا سَّدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَلَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَاثَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع الذين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هل يستبع الذين يعلمون والذين لا يعلمون محترم سامعين بذرغان دين نوجوان سافيو یہ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت بیان کی ہے اسلام کے دنیا میں علم کی بڑی قدر ہے اور اسلام نے علم کو دنیا میں جتنے مذاہب اور ادھیان ہیں سب سے زیادہ علم کے اہتمام کرنے کی تاکید جس دین نے دی ہے وہ دین اسلام ہے رب العالمین نے قرآن پاک کے نرواز کر دیا کہ دنیا میں عروج و زوال خوشحالی اور بدحالی ان تمام چیزوں کا معیار اللہ فرماتے علم اور عمل پر ہم نے رکھا ہے اور علم والے اور لا علم یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے وہ قوم جس کے پاس علم ہو اور وہ قوم جس کے پاس علم نہ ہو یہ دونوں قوم دنیا آخرت دونوں میں جہاں میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے فرمایا کل حل تبلم اولین اللہ اے نبی آپ ان سے بعلان کر دیں کیا علم والے اور لا علم دونوں کبھی برابر ہو سکتے کٹان ہی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے بلکہ علم والوں کا معاملہ یہ ہے رب العالمین نے فرمایا یار ددین عمن کو والذین اوت العلم اے لوگو رب العالمین فرما رہے ہیں جس قوم کو ہم ایمان کے ساتھ علم دے دیتے ہیں ان کے درجات کو دنیا اور آکرت دونوں جہاں بہت ہی زیادہ بلند کر دیتے ہیں بنیبت ان کے جو لا علم ہوا کرتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں عروج اور سربلندی کا دار و مدار اللہ رب العالمین علم پر رکھا ہے سور مجادلہ کی آیت پڑیں اور غور کریں اس کا مطالعہ کریں کہ یارف اللہ الدین عامن کو الدین اوت العلم درجا اللہ رب العالمین نے علم کا مقام اور مرتبہ بہاتے ہی ہوئے علم کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے کسی بھی چیز کا کو جب بڑی چیز سے جوڑ دیا جاتا ہے تو چھوٹی چیز کا بھی مقام بڑا اونچا بلند ہو جاتا ہے کیوں اس کا تعلق بڑی چیز سے اللہ رب العالعالمی نے قرار دے رکھا ہے یار اللہ الدین عامن منکم والذین اوتوا علم دراج رب العالعالمی نے واضح کر دیا دنیا میں اسی قوم کا درجہ اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند کرتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ علم عطا کر دے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے میرے بھائیوں قرآن نے اسلام نے اللہ رب العالمی اور اس کے رسول نے وہ بے بے تمام کرنے اور تاکید نے حکم دیا ہے علم حاصل کرنے اور پڑھنے اور پڑھانے کا اسی لیے رب العالمین نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی ہے وہ بھی پہنے کا حکم دیا گیا دیا ایک بسم رب خلق خرق خرق السان عرق اقر عب الکرم الد علام بال قلم السان عمان عالم یہ سب سے پہلی وحی جو آئی ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پڑھو بسم لگے ہر خلق خلق الانسان من حرک ایک کل الاکرم اور یہ بھی اللہ واب نے وعدے کر دیا رب بڑا کرم والا ہے اس لیے انسان کو پڑھنے کا طریقہ سکھلایا وہ المل انسان معالم عالم اور اللہ رب العالمین کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو قلم سے لکھنا بھی سکھایا کلم پڑھنا سکھایا لکھنا سکھایا وہ المل انسان معلوم عالم اور انسانوں کو وہ علم دیا جس کا یہ جو انسان جان نہیں تھا یہ پہلی وہی ہے جو پہنے پہانے اور علم کے حاصل کرنے اور تعلیم تعلم کے متعلق نازل کی ہے اسی طرح سے رب العالمین نے اپنے قرآن پاک کے اندر جن چیزوں سے انسان لکھتا ہے جن سے انسان پڑھتا ہے اور جس کاغذوں پر انسان لکھتا ہے ان تمام چیزوں کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے اگر غور کیا جائے انسان جس قلم سے لکھتا ہے اور جس پیپر پر لکھتا ہے آپ کے کاپیاں یہ ساری چیزیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں لکھنے پڑھ کیا مقام مرتبہ اسلام کے اندر ہے رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما قسم ہے قسم ہے قلم کی اور جو لوگ لکھتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت علم کی اور لکھنے پہنے کی بیان کی گئی ہے کہ رب العالمین اپنے قرآن پاک کے اندر قسم کھاتے ہیں قلم کی اور وما وماسترون اور جو آپ لائنوں میں لکھتے ہیں سطر جو ہوتی ہے جو لائن بنی ہوتی ہے جس پر انسان لکھتا ہے قلم کی اور کاغذ کی انسان لکھتا ہے جو لائن, میں اس لائن سب کی اللہ رب العالمین فرمایا نون وما اس سے اہمیت واضح ہے کہ لکھنے پہنے کا مقام اور مرتبہ اسلام نے اللہ تعالی اسلام نے اللہ تعالی نے بڑا اونچا مقام مرتبہ دے رکھا ہے ہمیں چاہیے اتنے خود پڑھنا سیکھنا سکھانا گیروں کو بہنا پڑھنا اور اپنی اولاد کا خاص خیال رکھا جائے اسی لیے نبی علیہ اور سراب نے علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی اگر انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑے کسی استاد کے پاس جانے اور وہاں تک پہنچنے کی مشقت جو برداشت کرنی پڑتی ہے علم تو بہت, بہت بڑی چیز ہے اس کو جو انسان سفر کرتا ہے اس سفر کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی تاکہ انسان کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا آنا جانا کبھی انسان کو مدرسے میں جانا ہے کسی کو مسجد میں جانا ہے کسی کو کسی مرکز میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے کسی کو کسی عالم کے پاس حاضری دینی ہے رگبت دلانے کے لیے اللہ تعالی نے اور نبی علیہ اللہ نے اس راستے کی بھی فضیلت بیان کر دی جس راستے پر انسان چل کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا ہے ہی مسلم کی حدیث نبی رحصرات راتے ہیں اللہ حرسل نے ساتھ رمایا ابو حرا رضی اللہ تالانو کی بڑی طویل حدیث اس کا ایک آخری حصہ ہے آ فرمایا منسوخ کا طریقہ ایمن صحب اللہ لہو او کما کام من کا طریقوں کی ہے علمن جو انسان راستہ چلتا ہے کوئی بھی راستہ چلا چھوٹا ہو یا بڑا ہو بردی ہو یا بحری ہو سواری پر ہو یا پیدل ہو دور کا ہو یا نزدیک کا ہو من سالا کا طریق یہی تو میں سوچ رہی ہے جب بھی کوئی انسان اس سے کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا راستہ چلتا ہے تو اس راستے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے اور اس راستے کا یہ مقام و مرتبہ یہ فضیلت بیان کی اسی لیے نبی سنن نبی سنر سنن ترمیدی امر مادہ کی روایت نبی علیہ شلاح صاحب بھرماتے ہیں جب کوئی انسان کوئی مومن علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے اور کہیں راستہ طے کرنے کے لیے چلنا شروع کرتا ہے تو تھوڑا گلاب کے رسو سے کا ناپا گاؤں ارد نہ طالب علم طالب علم جب باہر نکلتا ہے علم حاصل کرنے کی غرض سے تو اس کا مکان اور مرتبہ دعوق کیا اتنا اونچا پڑ جاتا ہے کہ فرشتے اس دوڑ کر کے آتے ہیں اور اس طالب علم کے اس کا طالب علم کے لیے زمین پر اپنے پڑوں کو بچھا دیتے ہیں تاکہ طالب علم میرے پڑوں پر سے چل جائے میری بھی قسمت بدل جائے انسان علم حاصل کرنے کی ذرا فکر کرے کوشش کرے اسی لیے اللہ رسول سمجھا طبل علم فری کل مسلم اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرق قرار دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا کرے اور اللہ حرب جو دن جو زندگی کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کو ہم علم حاصل کرنے میں صرف کریں اب رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا پیارا کہتے ہیں کہ نبی ریفا سا سان ابو رضی اللہ تاران ہو کہتے ہیں کن عالمن پہلے تو عالم بننے کی کوشش کرو اگر آپ نہیں بن سکے او متعلق تو متعلق بننے کی کوشش کرو اگر متعلق بھی نہیں بن سکتے اور کم سے کم جہاں دین سکھایا جائے علم کی باتیں ہوں وہاں بیٹھ کر کے سننے والے بن جاؤ وہ اللہ تک انرا میں خبردار اس تین دردوں کے بعد اب انسانوں کا کوئی چوتھا درجہ نہیں ہوا کرتا اور جانوروں کا ہوا کرتا ہے تو میرے بھائیوں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو نبی علیہ سلاد سام ساتھ رماتے ہیں ان, اِنَّ, اِنَّ, اِنَّ <اِتَتُهُ> لوگوں اللہ کے فرشتے اور اللہ تعالی اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے سارے فرشتے اور دنیا کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چوکیاں اور سمندر کے میں رہنے والی مچھلیاں یہ ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے حکم دے رکھا ہے خیر جو ہوتا ہے علم سکھنے سکھانے والوں کے حق میں چوبیس گھنٹے تو آئے کرتے رہو اس سے اونچا مقام اور اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے باقی ان شاء اللہ الحمد للہ وبرکہ سلام الفطف امباب علم حاصل کرنے کے لیے انسان جب قدم کھاتا ہے تو اس کے لیے کچھ مشقتیں پیش آتی ہیں دشواریاں پیش آتی ہیں طرح طرح کی پریشانیوں میں اب چڑا ہوتا ہے لیکن ایک طالب علم ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا حوصلہ بلند رکھے اپنی نیت خالص رکھے جتنی قسم کی مشقتیں آئیں اس کو برداشت کرنے کی ہمت رکھے مومن وہی ہے جو علم حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی مشقت اور پریشانی کی پرواہ نہ کرے قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ منقول ہے شعیب بخاری کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن موسا کر رہے تھے اور ان کا آواز لوگوں کو بڑا پسند آیا ایک ایک انسان کھڑا ہوا اس نے کہا اے موسا کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے تاکہ میں اس سے جا کر کے اس کا درد سنوں اور اس کا اس کی بات نصیحت سنو موسا کلیم اللہ سے کی زبان سے نکل گیا لا مجھے میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے اور واقعی نبی سے بڑا عالم کوئی وقت میں نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی کو یہ جملہ پسند نہیں ہی کوئی کہ کوئی ایک ہے کہ ہاں مجھ سے کوئی بڑا عالم نہیں ہے اللہ رب العالمی نے فوراً وحدہ دل اور فرمایا اے موسا بنا میرا ایک بندہ ہے ہم نے اس کو وہ علم دے رکھا ہے جو آپ کو میں نے نہیں دیا ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے اتنا سنتے ہی موسیٰ اے اللہ کہ میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں نبی ہیں پیغمبر ہیں لیکن پتا یہ چلا کہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو فرا بندے کے پاس ہے تو فوراً موسا علی اللہ وہاں پہنچ کر کے اس کے علم کو اپنے علم میں ملانے اور اس کے اس سے علم حاصل کرنے کی غرض سے اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم کیسے پہنچ جائیں رب العالمین نے سمایا ایک مچھلی تل کر کے رکھ لو فرائی کر کے وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہی میرا وہ بندہ ملے گا اور بندہ وہاں بیٹھا ہوگا جہاں دو دریائے آ کر کے ملتی ہیں کا نکلے سفر کرتے کرتے ایک بڑے دور سے علاقے میں پہنچے وہاں جانے کے بعد اوشا علیہ السلام کی ملاقات خبر علیہ السلات اسلام سے ہوئی حضرت اوشا علیہ السلام نے فرمایا اے خضر میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ علم آپ مجھے سیکھنا جو علم آپ کے پاس موجود ہے اور میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں حضرت خضر نے کہا موسا ان نقل بات اصل یہ ہے تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے میں علم اگر تم میری شاگردی اختیار کرو تو میرے پاس جو علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے بڑے ہمت بڑے حوصلے کی بات ہے کی ضرورت ہے اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے بار بار مجھ کر, مجھ کو توکتے رہو. ان تمام چیزوں سے کہا اللہ. اے جتنی بھی تکلیفیں ہو جتنی بھی پریشانیاں ہو ہم آپ سے علم حاصل کریں گے اور آپ مجھے انشاءاللہ شاء صبر کرنے والا پائیں گے اسی لیے آدمی نے پورا واقعہ سورہ تحس کے اندر اور صحیح بخاری روایت میں نبی لاس نے بیان کیا ہے موسا کے اس واقعے سے بڑی عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ کبھی انسان اپنے آپ اپنے بارے میں نہ کہے مجھے سب کچھ معلوم ہے ہمیں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسا کلیم اللہ سے بڑا نبی عالم کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو علم حاصل کرنے کے لیے کے پاس بھیجا اور موسال وہاں بھیج اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کی اسی لیے یاد رکھنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بات تک نقل کرتے ہیں کہ انسان عالم اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس کا دل دو چیزوں سے پاک نہ ہو ایک تو تکبر نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے انسان کو اگر اپنے علم پر غرو آ گیا وہ انسان کبھی عالم نہیں بن سکتا ہے نمبر دو مستحی یعنی انسان علم کی راہ میں اگر شرم کرے گا تو شرم علم سے روک دیتی ہے اس لیے حیا شرم اور تکبر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں انسان کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک رکھے اسی طرح سے میرے بھائیوں علم حاصل کرنے والے کے ضروری ہے کہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرے ساری اللہ علم حاصل کر کے کے کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اللہ کی خوشنوبی ہو اور ان کا یہ ارادہ ہو کہ ہم علم سے خود فائدہ اٹھائیں گے اور دیروں کو ہم علم سے فا... اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں گے انسان کی نیت جتنی خالص جتنی درست ہوگی اتنا ہی برکت والا علم ہوگا نبی ریسا شام فرماتے ہیں ان نمل و سارے امروں کا دار و مدار اللہ رب العالمین نیت پر رکھا ہے اسی طرح سے نبی علیہ السلام و نے بڑی واضح تو پر بڑے وعدے پر اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح سے علم حاصل کرنے والوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے جبر و گرو سے پاک ہونا چاہیے اس کے دل میں حیا اور شرم نہیں ہونا چاہیے علم حاصل کرنے میں شرمائے نہ یہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں میں اس سے شرماتی ہے پوچھنے کے لیے اگر انسان شرم کا معاملہ اپنایا تو علم حاصل نہیں کر سکے گا ایسے ہی علم حاصل سکھلانے والے استاد معلم اور ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نبی احساس صاحب نے بڑی بڑی رہنمائیاں کی ہیں اور اعلان کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اگر اللہ تمہیں معلم بنائے تمہیں موڈنس بنائے تم ٹیچر بن جاؤ اور تم واحد و خطیب بن جاؤ معلیہ بن جاؤ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آئے تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو امام بخاری رحمت اللہ نے الادب المفرد میں امام احمد ابی حمد اپنی مسرت کے اور بہت سارے اہل علم اب اللہ بن عباس نقل کرتے ہیں نے فرمایا، اے لوگو، او اے لوگو، اللہ کے بندوں کو سکھلایا کرو انہیں بتاؤ انہیں پڑھا سرو نمبر دو آسانی ہے ان کے ساتھ کرنا پہنے والوں کے ساتھ سختی نہ کرنا وہ تو اکثر علم ان کے لیے دشوار نہ بنانا آسان سے آسان طریقے پر اگر انہیں بجے اے آسان سے آسان طریقے پر انہیں بتانے انہیں پہانے کی کوشش کرنا سختی کی راہ اختیار نہ کرنا آگے آپ نے فرمایا وہ بس شیرو وہ تو نہ ہمیشہ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آئے تو ان, کے, ان, کے ان کو بشارت سنانا ان کو خو خبرش نہنا ان کے حوصلے کو حوصلہ افزائی کرنا خبردار ولا تنفروا انہیں نفرت نہ دلانا کبھی یہ نہ کہنا اے میاں پا کر کے تم کیا کرو گے کبھی یہ نہیں کہنا تم کبھی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے عارف میں خبردار اے میرے امت کے کی شرو اور اے میرے امت کے مؤلمو الہدایات کو یاد رکھنا علموا ويسروا ولا تعسروا بس شروع ورا سن اب آگے آپ نے ساتھ سمایا نمبر سے بہادر کم تم ہارے تم میں سے جو ان جس کو اللہ معلم بنائے استاد بنائے اگر وہ کبھی اس کو پڑھانے کے وقت بتانے کے وقت سکھلانے کی حالت میں اگر غصہ آ جائے تو ایک ہی اس کا علاج ہے اسے چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اللہ تعالی ہمارے معلمین ہمارے مدرسین اور ہمارے اس کو اللہ تعالیٰ انحالات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں ایک چیز اور یاد رکھنا سب سے بڑی ذمے داری تعلیم حاصل کرنے اور کرانے میں والدین کی ہوا کرتی ہے ہمیشہ اپنی اولاد کو علم سیکھنے پر آمادہ کرو انہیں ربت دلاؤ ان کے پیچھے محنت کرو قیامت کے دن سب سے بڑا سوال انسان سے جو کیا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں کیا جائے گا نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو امام رحمت اللہ نے اور دیگر اہل علم نقل کیا اللہ رسول ساتھ اپنی اولاد کا ذمہ اپنی اپنی داریوں کا خیال رکھو ان, ان, اِن او اور کماکار رہتا جس انسان کو اللہ نے جو ذمہ داری ادا کی ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال کرے گا اس سے پوچھے گا کہ تم نے ذمہ داری تمہارے سب ہم نے داری تھی اس کا حق تم نے ادا کیا یا نہیں ادا کیا جو ادا کیا تو کتنا حق ادا کیا نبی علیہ نہ فرماتے ہیں ایک ایک ذمہ داری کے متعلق میرے بھائیوں سم رو کے نمازی کے متعلق سوال نہیں ہوگا سوال ہوگا ذمے کے بھی روزے نماز ہر زکات کے متعلق سوال ہوا اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا نبی تفا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہر میدان میں کھڑا کر کے ایک ایک ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا حد یہاں اپنی اولاد سے متعلق جو ہم نے ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو ادا کیا تو کتنا ادا کیا اور کیا ذمہ داری ہے حضرت عبداللہ بن مسوس رضی اللہ تعال ہو وہ کرتے ہیں کسی ذمہ داری کے متعلق باپ سے اولاد کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے متعلق اللہ تعالی جس ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا وہ یہ ہے اقام امر اللہ فیہم ہم اذا اللہ کا حکم اللہ کا دیگ اللہ کی کتاب نبی کی نبی شریعت اولاد کو سکھلایا یا نہیں سکھلایا یہ سوال ہوگا ہر آدمی سوچ لے اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پی اولاد کو ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا اللہ تح سوال کرے گا ہم نے جو دین داضر کیا تھا اور تمہاری ذمہ داری تھی اور اور دین سکھانے کی کوشش کرنا اپنی اولاد کو میرا پیغام کتنا پہنچایا میری نبی کی شریعت کتنی سکھائی ہے اندا خانہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے اور ادا کرنے کی توفیق فکر فرمائے فرمائی فی عالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں علم کا شوق پیدا کر دیں اپنی اولاد کو اکثریت سکھلانے دین سکھانے اور تعلیم و تعلق کا کئی احساس ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور کیا بچے آپ جو سوال کریں گے اولاد کے مخالف تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا ان کے اندر دین کتنا قائم کیا اللہ اس سوال کا جواب ہم تمام ساتھیوں کے لیے آسان کر دے العال ہم نے جو بیمار ہو سکھا کلیہ فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے جو پریشان ہاتھ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو کو مداعد میں چڑھا ہیں اللہ ان کو معاہدہ متو سنت بنا دے الحا ل میں ہمارے جو دو عالم دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرما دے ان کے نئے کامال کو قبول کر لے ان کے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ریاض بنا دے دین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ذمہ دار خصوصاً شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور حاصیت اور امن و امان عطا کر اور ہر بلا مصیبت ان کو محفوظ رکھ ہمیشہ ان سے نئے کام اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ کو ہر برے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس سے شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم سلطان میں اللہ, اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر آفت سے محفوظ رکھ امان و صحت و آفیت میں رکھ کام کرنے کی توفیق دے جس میں آپ کی آپ کی خوشنودی ہو امت اور ملت اور قوم کی ایسی فلاح اور بہبودی ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان کو روک لے جو ان کے لیے جو ان کے لیے اور امت کے لیے ملک اور وطن اور قوم کے نقصان دہ اللهم فر للالمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمۃ اللہ ان الله یامر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي یعذکم لعلکم الله یذکرکم وادعوه یستجب لكم واذکروا الله تعالى اکبر